فعوذ اسن بسم اللہ الرحمن الرحیم سول و علی یا رسول اللہ علی شاب قیا شبی یا نبی اللہ علی شاب یا نور اللہ حضرت سیدنا فا بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نور کے پیکر، نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے یہ درود شریف پڑھا اللہ صلی علی محمد عد المقرب عندك یوم قیامہ تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی صلح الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اسے درود شفاعت بھی کہتے ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہفتہ وار اجتماعات میں یہ درود پاک پڑھایا بھی جاتا ہے اللہ کرے ہم یہ درود پاک یاد کر لیں مدنی پنج سورہ میں بھی یہ درود پاک آپ کو مل جائے گا مکتبۃ المدینہ کی متوعہ کتاب گلدستہ درود و سلام اس میں بھی مل جائے گا تو اسے یاد کر لیں اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں انشاءاللہ شاء اس کی برکت سے روزے قیامت نبی رحمت صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی شفاعت ہم گناہ کو نصیب ہوگی اور شعبان کا مہینہ آقا کا مہینہ ہے اس مہینے میں تو کثرت سے درود پڑھنا ہے درود شفاط ہی پڑھ لیا جائے اللہ ہمیں نصیب فرمائے اس مہینے کو ہمارے آقا علی سلاط اسلام نے فرمایا میرا مہینہ شعبان الشہری شعبان میرا مہینہ اور فرمایا رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور ایک روایت میں ہے کہ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان کی بزرگی دوسرے مہینوں پر اس طرح ہے جس طرح مجھے تمام نبیوں پر بزرگی دی گئی ہے سرحان اللہ اور ہمارے آکا علی سلاسلام کی نبیوں پر بزرگی کیا ہے کہ جس طرح امتی اور نبی کا ایک تعلق اور ربط اور رشتہ ہے اسی طرح سارے نبیوں کا میرے نبی سے تعلق ہے کس طرح سبحان اللہ اللہ حضرت فرماتے ہیں جو نسبت امتی کو نبی سے وہی نسبت سارے نبیوں کو میرے نبی سے یعنی سارے نبی ہمارے آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اللہ حضرت فرماتے ہیں امبیا سے کروں عیز کیوں مالک امبیا سے کروں عیض کیوں مالک کیا نبی ہے تمہارا یا نبی یا نبی تو شابان کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور امیر علیہ سنت نے اپنے سال آکا کا مہینہ اس میں لکھا ہے رجب عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے شعبان آنسو سے سیراب کرنے کا مہینہ ہے اور جو رجب میں عبادت کا بیج بوئے گا شعبان میں اسے آنسوں سے سیراب کرے گا رمضان میں رحمت کی فصل حاصل کرے گا سرحان اللہ اللہ کرے کہ رجب میں ہم نے عبادت کا بیج بویا ہو اور شابان کا مہینہ ہمیں خوف خدا کے آنسو بہانا نصیب ہو جائے اس مہینے میں ہمیں عشق رسول میں آنسو بہانا نصیب ہو جائے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانا نصیب ہو جائیں اور ماہ رمضان المبارک میں کاش ہمیں اللہ تعالی کی رحمت کی فصل حاصل ہو جائے کاش یہ بھی کہا گیا رجب جسم کو پاک کرتا ہے جو پچھلا اسلامی مہینہ گزرا شعبان جو ابھی آقا کا مہینہ گزر رہا ہے یہ دل کو پاک کرتا ہے اور رمضان روح کو پاک کرتا ہے ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم فرمایا کرتے جب ماہ شعبان آ جائے اپنے جسموں کو پاکیزہ رکھو اس ماہ میں اس مہینے میں اپنی نیتیں اچھی رکھو انہیں حسین بناؤ ہمارے غصے پاک شہن شاہب بغداد محبوب سبحانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی حمبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہبان کے پانچ حروف شین عین بے علیف نون اس کے متعلق لکھتے ہیں شین سے مراد ہے شرف یعنی بزرگی عین سے مراد ہے علوب یعنی بلندی بے سے مراد ہے بر یعنی احسان و بھلائی اور الف سے مراد ہے الفت نون سے مراد ہے نور تو یہ تمام چیزیں کون سی چیزیں شرف یعنی بزرگی بلندی احسان و بھلائی الفت اور نور اللہ تعالی اپنے بندوں کو اس مہینے میں یعنی ماہ شعبان المعظم میں عطا فرماتا ہے یہ وہ مہینہ ہے شعبان کا مہینہ جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں برکتوں کا نزول ہوتا ہے خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے اللہ ہمیں اس مہینے کی قدر نصیب فرمائے اس مہینے میں ایک رات وہ ہے جسے کہا جاتا ہے شب براعت عام طور پر کہتے ہیں شب برات برات نہیں بھائی وہ برات تو دولہ برات وہ کچھ اور ہوتا ہے براعت چھٹکارا پانے کی رات نجات پانے کی رات کیونکہ اس رات میں جو عبادت کرے گا اللہ کی رحمت سے وہ جنم جہنم کی بھڑکتی آگ سے چھٹکارہ پائے گا برات پائے گا اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس رات کو نازک رات کیوں کہتے ہیں بہت اہم نازک رات ہے کیوں کیوں نازک ہے جی ہاں یہ نازک رات یوں ہے کہ اس رات میں لوگوں کا رزق لکھا جاتا ہے جو مقدر ہے وہی ملے گا حلال طریقے سے کما لیں حرام طریقے سے کما لیں سود اور رشوت کا لین دین کر لیں کسی کا ظلم کر کے مال چھین لیں جیب کاٹ لیں کوئی بتتاخوری کر لیں تو جو مقدر ہے وہی ملے گا اللہ ہمیں حلال مال نصیب فرمائے اس کے حلال ہمارے مقدر میں لکھا جائے اور اتنا لکھا جائے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوں اور ہم مانگنے والے نہ بنیں بلکہ دینے والے بنیں اور اتنا ملے کہ ہم حج کی سعادتیں حاصل کریں غریبوں کی مدد کریں جامعات بنائیں مدارس بنائیں مساجد بنائیں دین کی خدمت کریں رسائل تقسیم کریں تاکہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ عام ہو بڑی نازک رات ہے شب برات۔ آنے والی ہے شعبان کی پندرہویں شب یہ ہے شب برات آج شابان کی پانچویں شب ہے نو راتیں رہ گئیں اگر ہمارے نصیم میں ہے تو پندرہویں شب یہ شب برات ہمیں ملے گی یہ نازک رات ہے کہ اس رات میں لوگوں کا رزق لکھا جاتا ہے یہ نازک رات ہے کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں یعنی اس شب برات سے لے کر اگلی شب بارات ابھی جو شب بارات آئے گی یہ ہوگی چودہ سو اڑتیس سنی ہجری کی میرا علیہ سلا اسلام نے مکے سے مدینے جو ہجرت فرمائی اس سن کے لحاظ سے چودہ سو اڑتیس سال ہے اس لیے اس کو سنی ہجری کہا جاتا ہے تو چودہ سو اڑتیس سے لے کر چودہ سو انتالیس تک جو شبہ برات سے شبہ برات کے درمیان مرنے والے ہیں ان کے نام ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ علی سلام کو دیے جاتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ نام دیا جا چکا یا دیا جائے گا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں ہاں مکان باقی رہتے ہیں مکین چلے جاتے ہیں مکان کی ویلڈیٹی زیادہ ہے سینکڑوں سال مکانات رہتے ہیں اور سیٹ صاحب مکین صاحب یہ گھر کے سربراہ صاحب یہ پہلے چلے جاتے ہیں مکان رہتے ہیں مکین چلے جاتے ہیں تو برل بڑی نازک رات ہے اس رات میں مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں اور اس رات حج کرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں آئیے اللہ کی وارگا میں دعا کرتے ہیں ہمارا نام بھی حج کرنے والوں میں لکھا جائے خودا حجولا آم کا دیکھوں کاش اک ہمارے و عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا فرمان عالی شان کنزر علمال حدیث کی کتاب ہے حدیث نمبر ہے بیالیس ہزار سو تہتر فور ٹو ڈبل سیون لوگوں کی زندگیاں ایک شعبان سے دوسرے شعبان میں منقطع ہوتی ہیں حتیٰ کہ ایک آدمی نکاح کرتا ہے شادی کرتا ہے اس کی اولاد ہوتی ہے حالانکہ اس کا نام مردوں میں لکھا ہوتا ہے اللہ اللہ اور یہ خبریں تو کتنی کہ شادی کے دن دلہا صاحب چلے جاتے شادی سے پہلے دلہا کا انتقال ہو جاتا ہے برات کے اندر وہ فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ جوش چڑھتا ہے ضرورت سے زیادہ اور فائرنگ شروع کر دیتے ہیں تجربہ تو ہوتا نہیں تو بیچارے براتیوں کو بھی فارغ کر دیتے ہیں دُلہ بھی بیچارے گزر جاتے ہیں اللہ اکبر ابھی ملتان مدینہ تولیا کا واقعہ کسی نے سنایا تھا کہ نکاح ہوا اور پہلی رات شادی کی اور صبح دولہا فوت ہو گیا اور دلہن بیچاری وہ بے ہوش ہو گئی وجہ وہ کمرے کے اندر گیس کی لیکج ہو رہی تھی دیکھیں کچھ پتا نہیں کوئی بہانہ بنتا ہے کوئی سلسلہ ہوتا ہے اور آدمی چلا جاتا ہے اللہ اکبر حضرت عطا بن یسار علی رحمت اللہ الغفار سے روایت ہے جب نصف شاہبان کی رات یعنی شب برات آتی ہے تو ملک الموت علی صلاحت وسلام ملک الموت ملک مان فرشتہ موت کا فرشتہ ملک الموت ان کا نام ہے حضرت سعیدما اضرا عیل علیہ السلام اور یہ بہت ہی برگزیدہ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے انہیں ایک صحیفہ دیا جاتا ہے ایک پیپر دیا جاتا ہے ایک چارٹ دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے اس صحیفے کو پکڑ لو ایک بندہ بستر پر لیٹا ہوتا ہے نکاح کر رہا ہوتا ہے گھر بنا رہا ہوتا ہے جبکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے تو شب برات کے آنے پر تو اپنی موت کی یاد کرنی چاہیے لکھا جائے گا نہیں لکھا جائے گا آنے والی شبرات میں پچھلی شبرات میں تو گزری ہے نا. ہمارا لکھ دیا گیا ہو تو کیا جب امیر علیہ سنت نے ایک واقعہ ایک شکایت نقل کی ایک شخص یہ بھی مدینہت العیہ ملتان کا واقعہ نوجوان مال و دولت کمانے کے لیے بیرونی ملک گیا اور خوب دھن دولت اکٹھی کی بھیجتا رہا بھیجتا رہا بھیجتا رہا مال و دولت جمع ہوتا رہا گھر والے جمع کرتے رہے اور وہ ایک عالیشان مکان بنوایا بہت آلی شان کوٹھی بنی یہاں تک کہ وہ واپس آیا شادی اللہ جانے ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی اور ایک ہفتے کے بعد اس نے اس اپنی کوٹھی میں اس اپنے بنگلے میں شفٹ ہونا تھا اللہ اکبر اس کا انتقال ہو گیا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں تو کتنی نازک رات آنے والی ہے شب برات ہم نہیں جانتے قسمت میں کیا لکھا جائے گا کتنی زندگی ہماری ہے کتنی لکھی جائے گی اور حج کے بارے میں ہمارا کیا فیصلہ ہوگا رسک کے بارے میں ہمارے لیے کیا فیصلہ ہوگا ہم نہیں جانتے وہ بندہ غفلت میں پڑا رہتا ہے غوس پاک فرماتے ہیں کہ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں ہم کیا جانیں کہ مارکیٹ کے اندر عام طور پر آج کل وائٹ کفن بنایا جاتا ہے مارکیٹ میں وہ کپڑا تھان آ چکا ہے جس سے میرا یہاں آپ کا کفن تیار ہونا ہے اور ہمیں کہ استفقرال غفلت ہی نہیں جاتی آخرت کی طرف توجہ نہیں ہوتی موت یاد ہی نہیں آتی یہ بھی تصور نہیں جمتا کہ میں نے مرنا ہے حالانکہ ہم سے پہلے کتنے آئے چلے گئے تو آپ نے میں نے کون سا رہنا ہے بھائی آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے ذہن بنتا ہی نہیں ہے اللہ اکبر تو دفن ہونے والے قبریں ان کی مخصوص ہو گئی ہیں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہیں جی ہاں وہ یہ بھی تو وہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا جہاں سے ہم ہماری مٹی جس مٹی سے ہمارا جسم بنایا گا وہی خاک ہماری پہنچ جائے گی ادھر ہی ہم نے مر جانا ہے آخرکار وہاں دفن ہو جانا ہے حضرت سعین سلیمان علہ نبی ہنا ولی سلاط و السلام اللہ کے نبی اور پوری دنیا کے بادشاہ تھے آپ تو آپ کی خدمت میں آپ کا ایک کوئی درباری تھا کوئی آپ کا دوست تھا مصاحب تھا کوئی آپ کا فرینڈ وہ آپ کے دربار میں حاضر تھا حضرت ملک الموت علیہ سلاۃ وسلام تشریف لائے تو وہ انہیں دیکھ رہے تھے جب آپ تشریف لے گئے ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرنے والے فرشتے اللہ بعض لوگ جو ہیں وہ کسی کے آنے پر کہتے ہیں کہ یار ملک الموت آ گیا اللہ یہ فرشتے کی توہین ہے. اور فرشتے کی توہین توہین کفر ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے استقفی اللہ وہ تو اللہ کے بڑے برگزیدہ فرشتے برل تو ملک الموت علیہ السلام جب دربار سلیمان علیہ السلام سے تشریف لے گئے تو آپ کے اس مصاحب نے آپ کے اس دوست نے آپ کے درباری نے کہا حضور مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے کیا بات ہے کہا کہ ملک الموت علیہ السلام مجھے دیکھ رہے تھے تو آپ ہوا کو حکم دیں مجھے ہندوستان میں پہنچا دیں اور وہ فلسطین یا کسی ملک سے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو چرند پر درن پر ہوا پر تھی اللہ کے نبی تھے تو آپ نے حکم دیا ہوا کو ہوا نے اس شخص کو ان فانن ہند میں پہنچا دیا اب جب ملک الموت علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پھر حاضر ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ تم میرے فلاں درباری کو فلاں دوست کو کیوں دیکھ رہے تھے وہ خوفزدہ ہو گیا بیچارہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے حکم دیا تھا کہ میں نے اس کی روح قبض کرنی ہے ہند میں جا کر انڈیا میں جا کر تو میں حیران تھا کہ کچھ دیر کے بعد میں نے اس کی روح قبض کرنی ہے ہند کے اندر یہ آپ کے دربار میں موجود ہے یہ کیسے پہنچے گا وہاں پر اور ویسا ہی ہوا کہ اس نے خود ہی آپ کو عرض کر دیا کہ مجھے ہند میں پہنچا دیں ہوا نے ادھر پہنچا میں پہنچا تو وہاں موجود تھا میں نے اس کی روح قبض کری تو پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمید تھا اللہ کرے ہمیں جنت البقی نسیم ہو جائے مٹی نہ ہو بڑ بات پس مر گلا ہی جب خواہ مدینے کی ہوا ہو جب خوڑے میری مدینے, مدینے کی ہوا ہو آمین, آمین, آمین. اور امیر والے سنت بار رسالت میں استغاثہ کرتے ہیں مجھے ملنا کا گم بدیخرا کس میں وطن شبی صلی اللہ تعالی شند و صاحبی وبارک وسلم تو شب بارات چھٹکارا پانے کی رات نازک رات فیصلے کی رات شب برات اور مبارک رات بھی ہے جی مبارک رات ہے اور اس کا ذکر مبارک قرآن پاک میں بھی سورہ دخان میں یہ پارا نمبر ہے پچیس آیت نمبر ایک تچھے اسے قرآن نے لیلتا مبارکہ کہا مبارک رات سنیں حمید والکتاب المبین انہا زلاؤ فی لیلت مبارکت انہا کننا منذرین کل امر کلو امر حكيم أمرا من امرم اندین کن مرسین رحمتمک ترجمۂ کنز المان مع تفصیل خزائن انفان قسم اس روشن کتاب کے یعنی قرآن پاک کی جو حلال و حرام وغیرہ احکام کا بیان فرمانے والا ہے بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا یہ برکت والی رات کون سی لئی لت مبارکت یہ کیا ہے مبارک رات سے کیا مراد ہے مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس رات سے یا شب قدر مراد ہے یا شب براعت اس شب میں قرآن پاک بی تیمام لوہے محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ سلام بیس سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا لے کر نازل ہوئے اس شب کو شب مبارکہ کا اس لیے فرمایا گیا کہ اس میں قرآن پاک نازل ہو اور ہمیشہ اس شب میں خیر و بر نازل ہوتی ہے دعائیں قبول کی جاتی ہیں بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں اپنے عذاب کا اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام وہ حکمت والے کام کیا بانٹے جاتے ہیں سال بھر کے ارزاق رزق کی جمع ارزاق اور آجال یعنی اجل کی جمع موت کی جمع جو مرنے والوں کے نام اور احکام ہمارے پاس کے حکم سے بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اپنے رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے انبیاء کو تمہارے رب کی طرف سے رحمت بے شک وہی سنتا جانتا ہے تو یہ برکت والی رات ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی رات بھی ہے اور اللہ کرے کہ اس رات میں ہمیں دعائیں کرنا نصیب ہو جائیں عبادت کرنا نصیب ہو جائے استغفار کرنا نصیب ہو جائے شب برات کو بہت افضل رات قرار دیا حضرت شیخ عبدالحق الحق محدودی سے دلوی نے اور امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شب برات جو ہے یہ فرشتوں کی عید ہے ہماری عید کون سی ہوتی ہیں عید الفطر اور عید الاضحی چھوٹی عید میٹھی عید اور بڑی عید بھی کہتے ہیں فرشتوں کی دو عیدیں شب قدر ستائیسویں شب رمضان کی ستائیسویں شب اور شعبان کی پندرہویں شب یہ فرشتوں کی دو عیدیں اور جیسے دنیا میں مسلمان دو عیدوں میں وہ خوشیاں مناتے ہیں تو فرشتوں کی عید رات بارات یعنی پندرہ شعبان کی رات اور لہلات ال اور یہ رات جو ہے شب برات جو آنے والی اللہ میں نصیب فرمائے اور خیر کے ساتھ نصیب فرمائے عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے اور ہم اس کو راضی کرنے والے کام بھی اس میں کر پائیں اس کو بھلائیوں والی رات بھی کہا گیا کیا بھلائی ہے اس رات میں کیوں اس کو بھلائیوں والی رات کہتے ہیں سنیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا تفسیر در منصور میں ہے اللہ تعالی خاص طور پر چار راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے چار راتیں جس میں اللہ تعالی بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے نمبر ایک بقرعید کی رات نمبر دو عید الفطر کی رات نمبر تین شابان کی پندرہویں رات یعنی شب برات کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام لوگوں کے رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں نمبر چار عرفہ کی رات ازان فجر تک آٹھ اور نوزالحجہ کی درمیانی رات تو ان چار راتوں میں جو بھلائیوں والی راتیں ہیں شب برات بھی شامل ہے اسے بھلائیوں والی رات کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اس رات میں خصوصیت کے ساتھ بھلائی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں شب برات کو رحمت والی رات بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں سنیں سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار شفیع روزے شمار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے خوشگوار چار راتوں میں اللہ تعالی اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحمت نازل فرماتا ہے نمبر ایک رجب المرجب کی پہلی رات گزر چکی شعبان, شعبان کی پندرہویں رات شب برات آئے گی اللہ خیر سے نصیب فرمائے عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات تو شب برات جو ہے شعبان کی پندرہویں رات یہ اللہ تعالی کی طرف سے رحمت والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحمت فرماتا ہے اور یہ رات ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو جنت بھی واجب ہو سکتی ہے جی ہاں جنت میں لے جانے والے احمد بہت پیاری کتاب ہے آپ پڑھیں گے تو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ نیکیوں کی خوب رغبت ہوگی اور جنت میں لے جانے والے اعمال کی تیاری کی طرف انشاءاللہ دل مائل ہوگا جنت میں لے جانے والے اعمال۔ نیکوں کے فضائل پر مشتمل یہ دو ہزار سے زیادہ مستند حدیثوں کا مجموعہ ہے داوسلم کی ویب سائٹ پر بھی آپ یہ کتاب دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ کر سکتے ہیں اب تو آن لائن پرچیزنگ کی ترکیب بھی ماشاء اللہ ہو گئی ہے جنت میں لے جانے والے اعمال صفح نمبر دو سو پچہتر حضرت سینہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے پانچ راتوں کو زندہ کیا یعنی شمبے داری کی عبادت کی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے تربیہ عرفہ قربانی کی رات یعنی الحجہ کی آٹھ نو دس اور عید الفطر کی رات اور نصف شعبان کی رات یعنی شب برات کتنی اہم رات ہے کتنی نازک رات ہے کہ اس رات میں جو عبادت کرے اللہ نے چاہا تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی ایسی مبارک رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحمت نازل فرماتا ہے شب برات بھلائیوں والی رات ہے کہ اس رات میں بندوں پر اللہ کی طرف سے بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں شب برات یہ فرشتوں کی عید ہے اور بہت افضل رات ہے فیصلے والی رات ہے مبارک رات ہے اور اس رات میں حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں اس رات میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی قدر نصیب فرمائے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے جنت میں لے جانے والے اعمال کی بجا آوری کی توفیق عطا فرمائے شب برات کے تعلق سے اور بھی فضائل بہت سارے ہیں اللہ نے چاہا تو کل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے امین بجاہ النبی ضلع امین صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم